مقدار بولا مقدار بہت فرق آتے ہیں مقدار بولا یہ صرف جاتی ویو جن درد نہ سبق صاحب کر دی بہت سب فرق آتے ہیں سے آج دتنا رس تو گھر مگر مگر آج دت ادر رس تو گھر مگر ہر ر کا شنڈی ہر رکا سادر دا شدے کچھتا پا گرم کرتا حتى یقوم یقول حتى یقوم حتى یقوم انوارا رب حتى یقوم شفابا چیزا شارع عجلت کرتا او تر دردونا تر دردونا در بنوئی کوئی قیدا والا کی اکوی من سبب اصابی کرنی صارم ایسا صارم ایسا صارم ایسا اللہ حکم حکم پا حدیث معنی کی نتا وجہ در خیرین قیدا خود اکالا کیا حدیث معنی قدرین زیب تشیده. یہ امر خارجی ہے کہ یہ خارجی وجہ دے تقید موجود ہے اللہ انہا بیدر میں اسم نبی اور امروزہ اللہ علیہ وسلم اکرانوہ اللہ یکی الحان ویکی رجلہ سکتا ہے اندائن قطع موزر حسن تنا دا حسن داری آدھے میں ستا ہے ان قطع دا زرین الحسن ولائی ایسا نبیدی شہم درکاتین رولی ایسا وقار انداء لاتشاریف علیتا جزر طاوی باکار